بسم اللہ الرحمن الرحیم ستاسیمہ مکتوب قدموں کے فرق اور کفایت مہمات کی دعا میں میرے عزیز بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ دین کی راہ میں لوگوں کے قدموں کے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے نیز ایک قدم سے دوسرے قدم تک ایک سانس سے دوسری سانس تک اور ایک راز سے دوسرے راز تک اتنا فرق ہوتا ہے جتنا عرش سے تحت الراز تک اگرچہ اپنی خلقت اور صورت میں سب آدمی برابر ہیں مگر شریعت کا فتویٰ یہ ہے آدمی کان ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں اگرچہ بظاہر سب کانیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں لیکن اپنی اپنے معنی میں بڑا فرق رکھتی ہیں نہیں دیکھتے کہ ایک کان سے سونا ایک سے چاندی ایک سے لوہا اور ایک سے جواہرات نکلتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہوں گے سبھی اسرار الہی کے صدف ہیں ہر ایک جسم میں ایک راز ہے اور ہر قالب میں اللہ تعالی کا حسن ہے اور ہر دل میں دینی مشاہدات کی خواہش و ارادہ ہے اور ہر جان میں خدا کی ایک شان ہے جس کو فرشتوں اور انسانوں کی عقلیں سمجھ نہیں سکتیں خواجہ اطار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی کو ظاہر کیا ہے مصنوی و مادن و حیوان و افلاق میان آب و باد و آتش و خاک ہما در عشق می گرد ندارز حال چہ درد وقت او چہ در ماہ چہ در سال اگر چشم دلت گرد و بری باز بروں گیروز یک یک ذرہ راز ہما ذرات عالم رادری کوئے بینند یک نفس جز روش روئے کے دانت کی چھ اسرارے نہا است سخن ای است نور اخلجا است نباتات مادنیات، حیوانات آسمان عناصر آب و آب و آتش خاک و باد یہ سب کے سب ہر وقت ہر مہینے ہر سال اس کے عشق میں گردش کرتے اپنی حالت بدلتے رہتے ہیں اگر تمہارے دل کی آنکھیں ان پر کھل جائیں تو ہر ذرے میں سینکڑوں راز پوشیدہ نظر آئیں یہاں تمام ذرات عالم کو ہر وقت گردش اور روش میں دیکھتے ہیں کون جانے ان میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں یہی بات ہے جو اقل و جان کو روشنی بخشتی ہے لیکن وہ لوگ جو آسمان ارادت کے آفتاب درگاہ حق کے مقبول ازلی اور مملکت اسلام کے سالار ہیں ان کے مرکب دولت کی گرد جس کے سر پر پڑ گئی وہ ہمیشہ کے لیے عزیز ہو گیا اگر بتخانے میں پہنچ گئی تو بتخانہ مسجد بن گیا قطا دوشمی گفتند پیرے در خرابات آمدہ است آب چشمش یا باسراہی در مناجات آمدہ است میں اصل گرد بوستشش بتقدا مسجد شود یا ربئیں مقبل چنی صاحب کرامات آمدہ است کل رات لوگ کہہ رہے تھے کہ میں خانے میں ایک پیر آیا ہے جس کی آنکھوں کی چمک سوراحی کے ساتھ مل کر مناجات کرتی ہے اس کے ہاتھوں میں شراب شہد بن جاتی ہے اس کے قدموں سے بدخانہ مسجد ہو جاتا ہے اللہ اللہ یہ کیسا صاحب کرامات اور مقبول بندہ آیا ہوا ہے ان کے حق میں پروردگار عالم کی یہی سنت جاری ہے کہ ان کو بولنے اور سننے کی زحمت نہیں ہوتی اور راہدین کی غیرت کی وجہ سے ان کے, ان کے دل کا نقطہ سیاست میں قہر کی تلوار ہوتا ہے اس لیے جس کا تعلق آفرینش سے ہے وہ ان کے دل کے دولت خانے سے باہر نہیں جا سکتا ان کو ازلی غیرت و عزت اپنی پناہ میں رکھتی ہے تاکہ ان کے حسن و جمال کو نظر بد نہ لگ جائے وہ تر ظرون علئی کا لا لبسور اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے اسی بھید کے معنی ہیں کہ عالم حقیقت میں ان کو نزا القبائل کہتے ہیں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر یہی لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے وارث اور قائم مقام ہونے کے لائق یہی لوگ ہیں احکام شریعت بیان کرنا ایسے ہی صدیقوں کا کام ہے کہ فتو صادر کریں اور خدا اور بندوں کے درمیان ایسے ہی مقربان بارگاہ کے واسطے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کا کلام سنائے وم خلق نہ بالحق اور ہم نے ایک امت ایسی بھی پیدا کی ہے جو اللہ تعالی کا راستہ دکھاتی ہے ان کی تربیت و اجازت اصحابی کنجوم بے ایہم ہم اقتدئی تم میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں تم نے ان میں سے کسی کی بھی پیروی کی تو تم ہدایت پاؤ گے ثابت ہے اور پیروں اور مریدوں کا یہی حال ہے شعر آن راہ کے دلیل راہ رخے چومنیست از خود بخود آمدن رہے کو جس کا رہنما کوئی چاندی سی شکل، چاند سی شکل والا نہیں ہے خود بخود منزل پر پہنچ جانا بہت دشوار ہے اور راستہ بہت طویل ہو جاتا ہے اے بھائی کیا کیا جائے پردہ غیب سے سب صدیقی نہیں نکلا کرتے اور مادرے گیتی سے سب بادشاہی پیدا نہیں ہوتے ہزاروں پاک جانے طلب کی بھٹی میں پگھلائی جاتی ہیں جب کسی بت کے سامنے سے کسی صدیق کو چن لیتے ہیں اور حجرائے عبادت کے ہزارہ اے تقاف کرنے والوں کو محراب تاج سے باہر کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیتے ہیں جب کہیں کسی محر خراباتی کی آنکھیں حلوہ توحید سے آشنا ہوتی ہیں جلوہ توحید سے آشنا ہوتی ہیں لیکن ہم کو تم کو ان پاک لوگوں کی باتوں سے کیا سروکار یہ دولت جو عطا کی گئی ہے تو ہمارے تمہارے نصیب میں کہاں ہمارا تمہارا در تو وہ ہے جس کو خسرو رحمت اللہ علیہ والغفران نے یوں کہا ہے سگان در درکوئے تشب گرد خسرو را دران رہنے توفیلے تفی... آ سگاں بارے مراہم بار با یست راتوں کو تیری گلی میں کتے چکر لگاتے ہیں لیکن خسروں کے لیے کوئی راہ نہیں اپنی گلی کے کتوں کے صدقے میں کسی دن مجھے بھی آنے کی اجازت دے ایک دن حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو حضرت باعزید قدر سے رہو کی تلاش میں بھیجا کہ جا کر ان کی خبر لائے مرید جب بستام پہنچا اور بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر آیا تو ان کو صحنے مکان میں بیٹھا دیکھا پہچان نہ سکا کہ یہی بایزید ہیں آپ نے پوچھا کیا چاہیے انہوں نے کہا میں بایزید سے ملنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اینا ابو یزید و انا فی طلب ابو یزید مندن سنین ابھی ابو یزید کہاں ہے میں خود ابو یزید کو سالہ سال سے تلاش کر رہا ہوں تم کس با یزید کو چاہتے ہو میں ابو یزید کے عشق میں برسوں سے مبتلا ہوں ابھی تک میں نے اس کو نہیں پایا مرید نے اپنے دل میں سوچا یہ دیوانہ ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کیا کہتا ہے آخر مصر میں واپس آیا ارحض جنون سے سارا ماجرا کہہ سنایا آپ یہ سن کر رونے لگے اور بولے اخی ابا اللہ میرے بھائی بہ یزید مشتاقوں کے قافلے کے ساتھ الہ الا اللہ کے عالم میں پہنچ گیا اور مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا یہ ان مردان خدا کی باتیں ہیں جن کو اس دنیا میں لائے اور پھر واپس لے گئے لیکن نہ ان کو یہاں آنے کی خبر ہوئی نہ یہاں سے جانا معلوم ہوا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 اور شبلی رحمۃ علیہ مستھی آئے اور مستی گئے ان لوگوں کا کیا کہنا اگر ان دونوں جنید و شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے قیامت کے دن پوچھا جائے کہ کیوں کر آئے اور کیوں کر گئے تو نہ ان کو نہ اپنے آنے کی خبر ہے نہ جانے کی اسی وقت ایک فرشتہ فرشتہ غیب نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو ندا کی لَو مَا <ذَلِك> اے شیخ آپ نے سچ فرمایا اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ خود نہیں جانتے سچ ہے جو شخص صرف خدا ہی کو جانتا ہے اسے دوسری چیزوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی روبائی اشاک کے تو از السط مست آمدہ اند زیادہ السط آمدہ اند میں نوشند او پند میں نمین نیوشند کا ایشا زا ازل بادہ پرست آمدہ اند تیرے اشاک روزے الستھی سے مست آئے ہیں یہ شراب السط سے مخمور ہو کر آئے ہیں شراب پیتے ہیں اور شراب کی نصیحت نہیں سنتے کیونکہ ازل سے شرابی بن کر آئے ہیں اب ان ایمان والے صدیقوں کا حال سنو اور اپنی ناقص عقل سے ان کے متعلق رائے زنی نہ کرو کیونکہ یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ دنیا کا نظم و نسق انہی کے قدموں کے نیچے ہے اور دین کا استحکام ان کے قبضہ اختیار میں ہے مغربی اور مشرقی دنیا ان کے حکم و فرمان کے تابع ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو مغیرہ کے غلام تھے دیکھتے تو تپاک کے ساتھ تشریف لاتے اور کہتے کہ میرے لیے دعا کرو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور آپ آمین فرماتے ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا قومو بنا علیہ آؤ اٹھو اس وقت کائنات کو کی کی مصیبت کی پوشاک پہنائی گئی ہے سب لوگ روانہ ہوئے اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو خبر نہ تھی کہ حضرت بلال کو فرمانے قضا پہنچ چکا ہے اس لیے کہ ان کے گھر میں بلال رضی اللہ عنہ سے زیادہ اور کوئی حقیر اور ذلیل نہ تھا اور گھر کے لوگوں کو ان کی زندگی اور موت کی کچھ خبر نہ تھی جب مغیرہ رضی اللہ عنہ بہار آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صدیقوں کے ساتھ کھڑا دیکھا تو پاؤں میں گر پڑے اور آپ کے قدم مبارک کو بوسا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا حدث فی دارک آج تمہارے گھر میں کیا حادثہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا میں حید ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے ر... یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی واقعہ نہیں ہوا سب خیریت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر کے لوگوں میں سے ایک عزیز ترین ہستی نے انتقال کیا اور تجھے اس کی خبر نہیں حضرت مغیرہ کو سخت عجب اور کہا یا رسول اللہ ہمیں کبھی ایسا گمان بھی نہ ہوا تھا کہ ہلال رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مرتبہ ہوگا تعجب کی بات ہے کہ سات آسمانوں میں ہلال رضی اللہ عنہ کی عظمت کا یہ مرتبہ کے سعادت و نیک بختی کا تاج ان کے سر پر رکھا جاتا ہے زمین میں سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ان کو نہیں پہچانتا اس سے اندازہ کرو کہ یہ بے و بے چین لوگوں کی باتیں ہیں اگر کوئی شخص کسی کام میں مشہور ہو گیا تو اس کی فلاح سے ہاتھ دھو ڈالنا چاہیے کیونکہ شرسمی یہ شعر ولی بالاصوب جسے انگلی سے اشارہ کیا جائے وہ اچھا آدمی نہیں ہے جو مخلوق میں انگشت نما ہو وہ ان باتوں کے کہنے کے لائق نہیں ہے اگر بادشاہ کا طریقہ مخلوق کا طریقہ مخلوق کے ایمان کے کے ضروری نہ ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام انا برو امراه من قریش كانت تاكل القديد مسخاتون کا فرزند ہوں جو سکھایا hua gosht khati thi سے سید انا سید ولد ادم ولا فخر میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے کہ مقام پر تشریف نہ لاتے بادشاہ حقیقی کی سنت یہی ہے کہ جب کسی کے سینے میں اسرار کی بسات بچھاتے ہیں تو رسم و رواج کے شہدائیوں کی آنکھوں میں سلائی پھیر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جنہوں نے بشریت کی ناپاکی سے اپنا منہ نہیں دھولیا ہے وہ اسے نہ دیکھ سکیں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے کہ ہلال رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا ہے کیونکہ ان کے ان مراتب کا سرچشمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک تھی جب تک حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کا وصال نہ ہوا کسی کو ان کے حال کی خبر نہ ہوئی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظاہر فرمایا پردہ دری کرنا حضور کا شیوا نہ تھا یقیناً کوئی منزل و مقام گوشہ نشینی اور گمنامی سے بڑھ کر آراستہ اور سلامت نہیں ہے حضرت ہلال رضی اللہ عنہ تو اس درجہ بے نام و نمود اور غیر معروف تھے کہ خود اس گھر کے مالک کو معلوم نہ ہو سکا پھر حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مغیرہ, تو اینا فی اے مغیرہ وہ جگہ کہاں ہے جہاں وہ رہتے تھے ہمیں وہاں لے چلو حضرت مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوپائیوں کے طویلے میں لے گئے جہاں آپ نے حلال رضی اللہ عنہ کو چوپائیوں کے پاؤں کے نیچے پڑے ہوئے دیکھا اور آپ کی روح پرواز کر چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے ان کے سرے مغیرہ مبارک کو اٹھا کر اپنے مبارک پر رکھ لیا اور آئی نہ ہو اور آپ کی آنکھیں آنسو میں ڈوب گئیں اور فرمایا اے ہلال بظاہر تم اس فرش خاک پر پڑے ہوئے ہو مگر تمہاری حقیقت کا جوہر دربار خداوندی میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی اور کی تعزیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غمگین نہ دیکھا تھا اور اپنے کو اس سے زیادہ حسرت زدہ نہ پایا تھا اس وقت تمام صدیقوں اور سرداران قریش کی یہ تمنا تھی کہ کاش ہماری جانیں خاک ہو جاتی اور حضرت ہلال رضی اللہ عنہ اس پر اپنا قدم رکھتے یا ہماری خالوں سے حضرت ہلال کی جوتیاں بنا دی جاتی آخر من حضرة رسالة صلى الله عليه وسلم فرمايا إن لله في كل زمان سبأة أعبد بهم ينصرون وبهم يمطرون طرون وبهم ويرزقون لينالوا لين بكثة ثلاث الصلاة ولا بصوم ولا بصدقة وإنما نالوا بسلامة القلوب وسخافة الأنفس وكان هلال من أفدالهم ہر زمانے میں خدا کے ساتھ بندے ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے مخلوق کی مدد کی جاتی ہے ان کے طفیل آسمان سے بارش ہوتی ہے انہی کی برکتوں سے لوگوں کو رزق ملتا ہے اور یہ مرتبہ انہیں نماز روزے کی کثرت اور زیادہ صدقہ دینے کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کی سلامتی اور نفس کی سخاوت کی وجہ سے ملتا ہے اور حضرت ہلال عنہ ان سے افضل تھے <تصفيق> والذي نفسي بيده لو, لو طال علي الله بزوال الدنيا لا أزلها من مكانها اور اس خدائے پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر یہ ہلال رضی اللہ عنہ خدا کو قسم دیتے کہ دنیا کو نیست و نابود کر دے تو دنیا اپنی جگہ پر معدوم ہو جاتی جو منکر بدبخت ہے اسے کہو کہ ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے اگر تم ان کے دین کی پیروی کرتے ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ اسلام کا عہد نامہ واپس کر دو اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے اس کے حل کرنے کی کوئی تدبیر نہ ہو تو نہایت خلوص دل سے یہ دعا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمن و ابی ہی و بدل عمر و صلابته بحیاء عثمان و سخاوتی و علی علیوں شجا و بخاوت الحسن و رتبته ہی و سيني وغربته أن تقضى ان تقضى حاجتي يا قاضي الحاجات والسلام